ان الحمد للہ ان احمد ہو انستا من يهدِ الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اللہ نے دنیا بنائی اور دنیا کو دار العمل بنایا دنیا کے ساتھ ساتھ اللہ تعالی نے جنت بھی بنائی اور جنت کو اللہ تعالی نے دار الجزا قرار دیا ہے دنیا کی زندگی کوششوں کی جگہ ہے عمل کی جگہ ہے اور جنت انسان کے عمل کا بدلہ ہے دنیا میں انسان کو رہ کر آزمائشوں سے گزرنا ہے امتحان پار کرنا ہے اس کو وہ کرنا ہے جو اللہ چاہتا ہے اپنی چاہت کے مقابلے میں اللہ رب العالمین کی چاہت کو پورا کرنا ہے اگر ایک آدمی اپنی خواہشات کے مقابلے میں شریعت کی پابندی اختیار کرتا ہے تو مرنے کے بعد کی زندگی میں اللہ تعالی نے اس کے لیے جنت کا فیصلہ کر رکھا ہے انسان کی تمنا بڑی بڑی ہوتی ہیں چاہے وہ دنیا کا معاملہ ہو یا دین کا معاملہ ہو سوچ کے اعتبار سے طلب کے اعتبار سے چاہنے کے اعتبار سے آدمی بہت کچھ چاہ لیتا ہے لیکن نتائج کا تعلق انسان کی چاہت سے نہیں ہوتا ہے بلکہ نتائج کا تعلق انسان کی کوشش سے ہوتا ہے ایک کسان ہے اس کے پاس بیج ہے اس کے پاس زمین ہے اور کھیتی کرنے کا طریقہ اس کو معلوم ہے اور اس کی تمنا ہے کہ اتنا اناج میرے پاس ہو کہ میں بھی کھاؤں میری نسل بھی کھائے اور ان کے پاس کھانے اور کھیتی کرنے کے لیے بھی خوب ہو چاہت ہے اس کی تمنا ہے اس کی اگر یہ کسان زمین میں ہل نہ چلائے اس میں بیج نہ بوئے فصل کی نگرانی نہ کرے وقت آنے پر اس کو صحیح ڈھنگ سے پانی کھاد نہ دے اگر وہ صرف تمنا کرے کہ کھیتی ہو اگر وہ صرف تمنا کرے کہ میں مالدار بن جاؤں تو ایسے آدمی کی تمنا زمین پر کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہے ایک آدمی بیمار ہے وہ دوائی گلے میں باندھ لے چاہے دوائی کی پڑیا ہو یا ڈاکٹر کی چٹی ہو اگر وہ گلے میں باندھ لے اور یہ تمنا کرے کہ مجھے شفا مل جائے اور دوائی کھائے نہیں تو ایسا آدمی دوائی پانے کے باوجود شفا یاب نہیں ہوگا دنیا میں ایک بہت بڑا قاعدہ ہے جس کو اکثر اوقات لوگ دین کے معاملے میں بھول جاتے ہیں آخرت کے معاملے میں بھول جاتے ہیں کوئی آدمی دنیا میں جاب پہ نہیں جاتا ہے کام نہیں کرتا ہے تجارت نہیں کچھ نہیں گھر پہ بیٹھا رہتا ہے اگر کوئی آدمی اس سے کہے کہ بھائی کچھ کام کاج کرو گے اللہ کھلانے والا ہے تو فورن لوگوں کی زبانوں سے نکلتا ہے ایسی تھوڑی کھلائے گا کام پہ بھی تو جانا پڑے گا لیکن یہی وہ لوگ جو کام نہیں کرنے والے کو سمجھاتے ہیں یہ قاعدہ جو دنیا کے بارے میں ان کو یاد ہوتا ہے آخرت کے بارے میں جنت کے بارے میں اکثر اوقات بھول جاتے ہیں وہی لوگ جو دنیا کے بارے میں جانتے ہیں کہ کوشش کرنا ضروری ہے عمل کرنا ضروری ہے صرف چاہنے سے نہیں ملتا ہے وہی لوگ جنت کے بارے میں کوشش نہیں کرتے ہیں اور صرف تمناؤں کو اپنے لیے کافی سمجھ لیتے ہیں یہ بہت بڑا المیا ہے اس امت کے افراد کا کہ بولنے کے اعتبار سے دعووں کے اعتبار سے تمناؤں کے اعتبار سے آدمی بہت زیادہ پاورفل ہوتا ہے لیکن جیسی عمل کرنے کا موقع آتا ہے بھیلا پڑ جاتا ہے اللہ تعالی نے جنت کو تمناؤں پہ نہیں رکھا ہے حسب و نصب پہ نہیں رکھا ہے بلکہ جنت کو اللہ تعالیٰ نے عمل کے ساتھ جوڑا ہے جس کا ایمان صحیح اور جس کا عمل صحیح ہے اس کے لیے جنت ہے لیکن جو ایمان اور عمل کی کسوٹی پر کڑا نہ اترے فیل ہو جائے ایمان کی خرابی اس کے پاس ہو یا عمل کا بگاڑ اس کی زندگی میں ہو ایسا آدمی چاہے بڑی بڑی, بڑی باتیں کتنی کر لے ایسا آدمی چاہے جتنی ہی اللہ سے اچھا گمان اور اچھی تمنا کرے ایسے آدمی کو فائدہ ہونے والا نہیں اللہ تعالی نے اسی لئے قرآن کریم میں فرمایا فلا کوئی نہیں جانتا ہے مَا لهم مِن اعْيُن کہ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیا سامان ہم نے تیار کر رکھا ہے ہم نے جو چیزیں ان کے لیے سنبھال کے رکھی ہیں جن کو دیکھ کے ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی دل کو سکون ملے گا ان کو نہیں معلوم ہے کس چیز کے بدلے یہ ہے جزا امبیما یہ بدلہ ہے ان کے امال کا جو دنیا میں وہ کرتے تھے جنت انسان کے امال کے بدلے اس کو ملنے والی ہے صرف تمناؤں کی بنیاد پر جنت پانا انسان کے لیے جہالت کی شروعات ہے ایک آدمی تمنا کرے بس ہم جنت کی نیت کریں گے جنت مل جائے گی آپ بتائیے کھانے کی نیت کرنے سے کھانا مل جاتا ہے نہیں ملتا ہے اس کے لیے کوشش کرنی پڑتی ہے ہر چیز کے لیے کوشش ہے اسی لیے جنت کے لیے بھی کوشش ہے بلکہ زیادہ بڑی کوشش ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی نہیں جانتا ہے اس کے کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیا سامان ہم نے تیار کر رکھا ہے یہ بدلہ ہے جزا ان بیما کانو یا بدلہ ہے ان امال کا جو وہ کرتے تھے جنت عمل کا نتیجہ ہے لیکن بہت سارے ہمارے مسلمان بھائی اور ہم اپنی زندگی میں دیکھیں ہم یہ بات محسوس کرتے ہیں کہ سب کچھ جاننے کے باوجود بھی ہم ویسا عمل نہیں کر پاتے ہیں جیسا ہم کو کرنا چاہیے آج کی اس مختصر سی گفتگو میں ہم اسی بات پر غور کرنے کی کوشش کریں گے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے عمل کی کمزوری کہاں سے آتی ہے اور عمل پر آدمی کو کیسے کھڑے ہونا چاہیے یہ بہت بڑا موضوع ہے میں کوشش کروں گا اختصاد سے آپ کے سامنے باتیں رکھوں کہ عمل کی خرابی کا نتیجہ کیا ہے عمل کی دین میں اہمیت کیا ہے اور ایک آدمی میں سستی جو آتی ہے وہ کیوں آتی ہے اور سستی کا علاج کیا ہے بہت بڑی بہت بڑا سبب ہے کتنے لوگ ازان کی آواز سنتے ہیں کوئی کام نہیں ہے کوئی رکاوٹ نہیں ہے بس بیٹھا ہے دکان میں بیٹھا ہے گھر میں بیٹھا ہے لیٹا ہے کوئی کام نہیں کوئی رکاوٹ نہیں کوئی منع کرنے والا نہیں کوئی کوئی جواب نہیں کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس چھٹّی کا دن ہے لیکن بس یوں پڑا ہے اٹھنے کو جی نہیں چاہتا ہے سستی کتنے لوگ ہیں جو سستی کی وجہ سے بس یوں ہی نیکیوں کو برباد کر دیتے ہیں زندگی نکل جاتی ہے موت آ جاتی ہے آدمی اللہ کے ہاں پیش کیا جاتا ہے پھر اللہ کے ہاں فیصلہ اس کا جو اللہ چاہے کرتا ہے وقت ایک ایک منٹ ہمارا گزر رہا ہے زندگی کے لمحات ایک ایک کر کے ختم ہو رہے ہیں سانس اندر جا رہی باہر آ رہی ہے زندگی یوں ہی ختم ہو جائے گی ایک آدمی کو عمل پر کھڑا ہونا ضروری ہے عمل کرنا ضروری ہے اگر جنت چاہیے عمل چاہیے جنت نہیں چاہیے جو چاہے آدمی کرے اور جنت کوئی خیالی چیز نہیں ہے جنت کوئی یوں ہی کیا ہوا وعدہ نہیں ہے جنت اس وقت موجود ہے اسی لیے علماء نے ابن القیم رحمتہ اللہ علیہ نے اور بہت سارے علماء نے کہا جیسے ہی آدمی مر جاتا ہے اس کی روح جنت میں ہوتی ہے تو متم ارا ربیت اس کی تفصیل میں علماء نے ذکر کیا ہے ابن القیم رحمتہ اللہ علیہ نے کتاب روح میں اس کو تفصیل سے ذکر کیا ہے بہت سارے علماء کا کہنا ہے کہ آدمی جب مر جاتا ہے تو اس کی روح جنت میں ہوتی ہے پھر وہ روح کا جسم سے کیا تعلق ہوتا ہے قبر میں کن اوقات میں ہوتی ہے اس کی ایک الگ تفصیل ہے لیکن جنت انسان کو مرتے ہی روح کی سطح پر ملتی ہے جسم اور روح یہ آدمی کو ملے گا کب جنت ملے گی قیامت کے دن دونوں جسم کے ساتھ جب روح مل جائے گی پھر قیامت کے دن ملے گی تو ایک آدمی کو اگر جنت چاہیے آج اگر مر گئے مرنے کے بعد فورن آدمی کا معاملہ شروع ہو جاتا ہے فرشتے آتے ہیں روح قبض کر کے لے جاتے ہیں پھر دفن کیا جاتا ہے منکر ان نکیر سوال جواب اور اس کے بعد میں جنت کی کھڑکی کھول دی گئی یہاں پر اس کے لیے وہاں سے ہوائیں آ رہی ہے جنت میں اس کی روح چر رہی جو بھی کر رہی ہے تو یہ سارے معاملات آج اگر کوئی مر جائے آج اگر ہم میں سے کوئی مر جائے آج شروع ہو جائیں گے کیا تیاری اس کی ہماری ہے اور کسی اور کو حساب دینے کی ضرورت نہیں ہم خود حساب اپنا کرنے کے لیے کافی ہیں ہم اپنے بارے میں ہم نے کیا ڈسائڈ کیا ہے اپنے بارے میں ہم نے کیا سوچ رکھا ہے کیا کرنا کیا ہے ہم کو جانا کدھر ہے جاب کے بارے میں ہم نے سوچا ہے بزنس کے بارے میں ہم نے سوچا ہے گھر کے بارے میں سوچا ہے بچی کے بارے میں نکاح کے بارے میں سوچا ہے بچے کے بارے میں اس کے ایجوکیشن کے بارے میں سوچا ہے سب کے بارے میں ہم نے سوچا ہے اپنی آخرت کے بارے میں ہم نے کیا سوچا ہے یہ ہم کو پہلے سوچنا چاہیے کیوں اس لیے کہ موت آ گئی دوسرا موقع نہیں ایک موقع ہے واپس ملنے والا نہیں اس کی تیاری آج کرنا ہے اور تیاری کے لیے سوچنا پڑے گا پلان کرنا پڑے گا اپنی زندگی کو تو عمل کی دین میں کیا اہمیت ہے آئیے دیکھتے ہیں عمل کے اعتبار سے کیا باتیں قرآن سنت میں اللہ نے بیان کی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تزول قیامت عن خمس ابن آدم کے قدم حشر کے میدان سے ہٹ نہیں سکتے جب تک کہ وہ پانچ سوالات کا جواب نہ دے دے پانچ سوالات حشر کے میدان میں ہر ایک سے پوچھے جانے والے ہیں اور پانچ سوالات کیا ہیں ان عمر ہی فیم افنا وان شباب ہی فیم ابلا ون این تصبا ہو فیم انفقہ علم ہی ماد عام فی و ماد عام فیما کہ کے پانچ سوالات کیا ہیں یہ ہر آدمی کو آپ میں ہم سب کو مرنے کے بعد قیامت کے دن جب سب لوگ کھڑے ہوں گے ہر ایک کو اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے جواب دینا ہے نمبر ایک عمر کس چیز میں فنا کی کس چیز میں کھپائی عمر اور اتنی بڑی عمر دی تھی ساٹھ سال ستر پچاس چالیس کان ڈالی عمر انمر فیم اتنا سارا ٹائم دیا تھا کہاں ڈالا نے ٹائم کھیل تماشے میں موج مستی میں کہاں لگایا ٹائم وان شبا بھی طاقت دی تھی بچپن میں کمزور بڑھاپے میں کمزور بیچ کا ایک پیریڈ تھا طاقت والا جسمانی ذہنی ہر اعتبار سے صلاحیت پاور وان شبا بھی فی جوانی کی طاقت کہاں کھپائی مال ہی فیما مین اینک سبہ ہو مال کہاں سے کمایا حلال حرام صحیح غلط کیسے کمایا وہ فیما انفقا مال کہاں خرچ کیا وہ ماد عام فیما علم اور جو جانتا تھا اس پر کتنا عمل کیا ایک سوال علم سے متعلق ہے کہ جو جانتا تھا تیرے علم پر تو نے کتنا عمل کیا یہ بھی قیامت کے دن سوال ہونے والا ہے کتنے لوگ ان کو معلوم ہے پانچ وقت کی نماز فرض ہے رمضان کے روزے فرض ہے مال ہے حج فرض ہے کتنے لوگ جانتے ہیں حلال کیا ہے حرام کیا ہے جانتے ہیں جھوٹ بولنا حرام ہے جانتے ہیں تجارت میں جھوٹ گھر میں جھوٹ. جو کچھ جانتا تھا اس پہ کتنا عمل کیا پانچ سوالات میں سے ایک سوال یہ بھی قیامت کے دن ہم میں سے ہر ایک سے پوچھا جانے والا ہے ہم غور کریں اس کی ہم نے کیا تیاری کی ہے دو عمل نہ کرنا آدمی کے عقل کی خرابی کی دلیل ہے جو آدمی دنیا میں کتنا ہی آدمی کامیاب کیوں نہ ہو بہت بڑا آدمی ہے بہت ہوشیار ہیں عمل نہیں کرتا ہے اللہ کے ہاں اس کی عقل خراب ہے اللہ کے نزدیک کے بے وقوف ہے آخرت کی ترازوں میں جاہل ہے بڑی بڑی باتیں کرتا ہے بہت بڑا انجینئر ہے بہت کچھ ہے ٹھیک ہے مالدار ہے سب کچھ ہے دنیا بھر کا اس کو معلومات سے. دین کی بھی معلومات ہیں عمل نہیں کرتا ہے اللہ کے ہاں اس کی عقل خراب ہے اللہ تعالی نے تنسون کموان تم تتلون الکتاب افلا تا یہ کیا بات ہے کہ تم لوگوں کو بھلائی کرنے کے لیے کہتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو یہاں تک کہ تم کتاب بھی پڑھتے ہو تمہارے پاس کتاب کا علم ہے اللہ کی کتاب تم پڑھتے ہو لوگوں کو بھلا کام کرنے کے لیے کہتے ہو خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو خود عمل نہیں کرتے ہو اف اللہ عقل نہیں تم کو تم کو عقل نہیں ہے یہ بے عقلی ہے کہ آدمی دوسروں کو جنت کی طرف بھیجے اور خود پیچھے رہ جائے خود جہنمی بن جائے اس سے زیادہ بے عقل آدمی کون ہے کہ جس کو جنتی بننے کا موقع تھا اس نے دوسروں کو جنتی بنا دیا اور خود جہنمی بن گیا کیا یہ آدمی عقل مند ہے یہ آدمی بے وقوف ہے تو جو آدمی دین پر عمل نہیں کرتا ہے اللہ کے نزدیک چاہے دنیا میں وہ کتنا ہی سیانا ہو کتنا ہی عقل مند مانا جاتا ہو دین کے معاملے میں آخرت کے معاملے میں اللہ کی ترازو میں وہ بے وقوف ہے اسی طرح سے تیسری بات یہ کہ اللہ کو ایسی بات سے اور ایسے انسان سے نفرت ہے جب بولتا ہے لیکن کرتا نہیں ہے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اس سے اللہ نے فرمایا یا یو لما تقولون ما لا تفعلون اے ایمان والو تم وہ کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ایسا تم کیوں کرتے ہو کہ تم بولتے ہو لیکن عمل نہیں کرتے لا تفعلون تم ایسی باتیں ایسے دعوے بڑی, بڑی بڑی باتیں زبان سے کیوں کرتے ہو جس پر عمل نہیں کرتے قبر مختن تفعلون اللہ کے نزدیک یہ بات بڑی قابل نفرت ہے کہ تم ایسی باتیں کہنے لگ جاؤ ایسے دعوے کرنے لگو جن کے مطابق تمہارا عمل نہیں ہے باتیں کرتے ہو عمل نہیں کرتے ایسا کیوں کرتے ہو اللہ کو بڑی نفرت ہے اس سے کبور مختن مخت کے معنی ہوتے ہیں نفرت ہونا کبتاً اللہ نے کہا یہ چیز اللہ کے نزدیک بڑی بھیانک بڑی سنگین ہے بہت ہی زیادہ نفرت کے لائق ہے کہ تم باتیں تو کرو لیکن عمل نہ کرو تو معلوم ہوا کہ ایسا آدمی اللہ کے نزدیک محبوب نہیں ہے قابل نفرت ہے جو بولتا ہے لیکن کرتا نہیں ہے نمبر چار اگر عالم ہو علم ہو اس کے پاس اور عمل نہیں کرتا ہو تو اس کی مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی بیان کی ہے آپ فرماتے ہیں مسلمی اللہ خیر ونسا وینسا, وینسا نفس وہ عالم جانکار ایکسپرٹ دین کی باتیں جاننے والا جو لوگوں کو دین کی باتیں خیر کی تعلیم دیتا ہے اچھی باتیں سکھاتا ہے لیکن اپنے آپ کو بھول جاتا ہے خود عمل کا نمبر آئے تو بھول جاتا ہے پھر عمل نہیں کرتا ہے اس کی مثال کیسی ہے آپ نے فرمایا کم اصلا ید اولناس وی حریق اس کی مثال چراغ کی طرح ہے کہ وہ لوگوں کو تو روشنی دیتا ہے لیکن اپنے آپ کو جلا دیتا ہے خود جلتا ہے اور دوسروں کو روشنی دیتا ہے وہ چراغ جل رہا ہے دوسروں کو روشنی مل رہی لیکن اس کو کیا مل رہا ہے اس کو آگ مل رہی ہے تو ایسا آدمی جو جانکار ہو اور دوسروں کو بھلائی کی تلقین کرتا ہو اور خود عمل نہ کرتا ہو اس کی وجہ سے دوسرے روشنی پا کر جنت کا راستہ لے لیں گے لیکن اگر یہ عمل نہیں کرتا ہے تو یہ آدمی کیا کر رہا ہے اپنے آپ کو جہنم کی آگ میں جلا رہا ہے اس کو امام اکبرانی نے الکبیر میں روایت کیا ہے اسی طرح سے اگر ایک آدمی لوگوں کو دین کی باتیں نہیں بتایا لیکن خود عمل نہ کرے حرام و حلال کی اور فرائض کی کوئی اس کی فکر نہ کرے اس کا اہتمام نہ کرے اس کا انجام کیا ہوگا عمل نہیں کرنے والوں کا انجام کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ قیامت میں ڈال دیا جائے گا اس کی اتڑیاں جہنم میں باہر نکل آئیں گی فیادور وہ اپنی اتڑیاں لے کر جہنم میں گھومے گا جیسے چکی کے اطراف گدا گھومتا ہے چکی لے کر گدا جیسے چکر لگاتا ہے وہ اپنی اتریاں سمیٹ کے جہنم میں گھومے گا فیش تمیلار جہنم والے اس کے پاس جمع ہوں گے دوسرے بھی جہنمی ہوں گے وہ اس کے پاس جمع ہوں گے وہ سے کہیں گے ارے صاحب آپ یہاں کیسے آ گئے ماں شاہ یہ کیا بات ہے کیا حال ہے تمہارا یہ کیسے ہو گیا علائیسا کن تھا مرمعی اور تنہا نان کیا تم ہی نہیں تھے جو ہم کو بھلائی کا کام کرنا کرنے کے بارے میں تلقین کرتے تھے برائیوں سے منع کرتے تھے تم ہی تو تھے جو ہم کو بتاتے تھے ایسا کرنا چاہیے ایسا نہیں کرنا چاہیے قال وہ کہے گا کنت تمر بالمعروف معروفی والا آتی ہی ہاں میں ہی تھا وہ لیکن میرا حال یہ تھا کہ میں تم کو نیکیوں کے کام کرنے کو کہتا تھا لیکن میں خود نہیں کرتا تھا وہ انہا کم انل من کری آتی ہی اور میں برائیوں سے تم کو منع کرتا تھا لیکن خود میں تھا جو یہ برائیاں کرتا تھا میں خود برائیاں کرتا تھا تم کو منع کرتا تھا اور میں خود کرتا تھا فرائض کا اہتمام نہیں کرتا تھا اللہ کے حکموں کو توڑتا تھا اللہ کی منع کی چیزوں سے بچتا نہیں تھا بلکہ ان کا ارتکاب کرتا تھا اگر ایسا آدمی ہو تو جہنم میں یہ گدھے کی طرح چکی کے گرد جیسے گدھا گھومتا ہے اپنی اتڑیاں سمیٹے یہ آدمی گھومی. اللہ ہم سب کی حفاظت بے عملی انسان کے لیے وبال ہے علم عمل کی اصلاح کا ذریعہ ہے علم خود جنت میں لے جانے والی چیز نہیں ہے علم خود نتائج نہیں لاتی ہے جب تک کہ وہ علم معرفت ایمان اور عمل کا ذریعہ نہ بنے علم کے کچھ تقاضے ہیں ہم جانتے کتنے مسلمان ہیں کتنی ساری باتیں دین کی جانتے ہیں لیکن اس کے بعد عمل زندگی میں کتنا ہے کتنے اخلاقی چیزیں ہیں جو ہم جانتے لیکن اہتمام نہیں عبادات اللہ کا حق ہم پر ہے کہ اللہ کی عبادت کریں ہم اللہ کی عبادات میں کتنی کوتاحی کرتے ہیں حقوق کے بارے میں جانتے ہیں گھر والوں کے رشتہ داروں کے دوست احباب کے جانوروں کے حقوق اسلام نے ہم پر عائد کیے ہیں کتنے ہوں کے حق ادا کرتے ہیں اوصاف کتنے اوصاف ہمارے اندر ہونے چاہیے کہاں اس کی کوشش ہے دین داری اگر ترقی نہ کرے تو اس, کی, اس کا زوال شروع ہو جاتا ہے اگر دین داری میں ترقی کی کوشش رک جائے تو زوال اپنے آپ آتا ہے میں ٹھہراؤ نہیں ہوتا ہے اگر آپ اپنے آپ کو اور دیندار بنانے کی کوشش نہیں کریں گے تو آپ اپنے آپ بے دینی کی طرف جائیں گے ڈرانے کی طرف اپنے آپ گاڑی جاتی ہے اس لیے آدمی کو چاہیے کہ وہ مسلسل اپنے آپ کو آج جیسا ہے اس سے بہتر بنانے کی کوشش کرے جیسے کل آپ تھے ویسے آج اگر ہیں دینی اعتبار سے تو ایک دن ویسٹ کیا آپ نے آپ نے ترقی نہیں کی بزنس میں آدمی کیا سوچتا ہے سو کمایا ڈیڑھ سو ہونا چاہیے کل جتنا کما رہا ہے سالوں سالو ہی کما رہا ہے یہ کوئی بزنس ہے. یہ, یہ میں بھی نہیں ہے اور یہ گویا کے لاس میں ہے, جس کا بزنس ترقی نہیں کر رہا ہے آدمی ایسے آدمی کو سکسیسفل کوئی نہیں مانتا کل جدھر تھا ادھر ہی ہاں کوئی آدمی پہلے آئس کریم کی کٹھیلا لے کے چلتا تھا پھر اس نے چھوٹی اچھی گاڑی لی ایک جگہ کھڑے ہونے لگا پھر دکان خریدی پھر اس دکان سے اور بڑی دکان لی اس سے بلڈنگ بنائی آئس کریم کا بڑا اس نے آئس کریم پارلر اوپن کیا کہتے ہاں دیکھو یہ ترقی ہے لیکن وہی گاڑی لے کے وہی رکا ہوا اگر وہ ہے سالوں سال بچپن سے آپ جوانی تک اس کو اور جوانی سے بڑھاپے دیکھ رہے ہیں آپ کہیں گے یہ آدمی ادھر کا ادھر ہی ہے ہم اس کا مزاق اڑا رہے ہیں. ہم اپنے بارے میں سوچے ہم کدھر ہیں ہم اپنی تجارت جو زندگی کی تجارت ہے انسان الفی خسر انسان گاٹے میں ہے کون سا گھاٹا ہے یہ کون سا لاس ہے یہ یہ زندگی کا لاس ہے کہ جو سرمایہ ہم کو ملا ہے جو وقت ہم کو ملا ہے کہ ہم یہ وقت اللہ کی تیات میں استعمال کریں جنت کے حاصل کرنے کے لیے کچھ جمع کریں وہ وقت نکلتا جا رہا ہے اگر آدمی آج کا دن ایسے اس کا نکل گیا کل سے وہ ترقی ایک بھی چیز میں ترقی اگر اس نے نہیں کیا تو آج کا دن اس کا لاس ہے آج اس کا نقصان میں چلا گیا اس لیے عمل, عمل آدمی کی زندگی میں آنا چاہیے ہم بعض اوقات معلومات کو دینداری سمجھنے لگتے ہیں ہم بعض اوقات یہ سمجھتے ہیں ہم دین جانتے ہیں اس کا مطلب ہم دیندار ہیں نہیں دین جاننے کا نام دینداری نہیں ورنہ ابو جہل بھی دیندار ہوتا ابو طالب بھی دیندار ہوتا ان کو معلوم تھا لا کیا دین جاننے کا نام دینداری نہیں ہے دین کی باتیں ماننے کا اور اپنے آپ کو اس پر لانے کا نام اس پر عمل کرنے کا نام دینداری ایک آدمی پھل کو گورتا رہے پھل ملے گا بہت اچھا پھل ہے پیڑ کو دیکھ رہا کتنا اچھا پھل ہے پھل ملے گا اس کو نہیں ملے گا اس کو پیڑ پہ چڑھ کے توڑنا پڑے گا یا کم سے کم پتھر مارنے پڑیں گے پ مارے گا تب جا کے لگے گا ایک پھل ملنے کے لیے دنیا کا پھل ملنے کے لیے بچوں کو دیکھیے کتنی کوشش کرتے ہیں تب جا کے ایک پھل پیڑ سے گرتا ہے آپ چاہتے جنت ایسی جیب میں آ جائے جنت کے پھل ایسے ہی مل جائیں ایک دم آسانی سے تو یہ ہم جنت کو کیا سمجھا ہے پھر یعنی ایسی اللہ کی گفٹ کسی کو بھی دے دے گا بچے سے بھی آسان پیڑ کے پھل سے بھی ایزی لے لو جس کو چاہیے لے لو کچھ نہیں کیا تو بھی چلتا ہے ایسا نہیں ہے اللہ کی طرف سے ہم کو اتنی بڑی زندگی ملی ہے جنت کے لیے یہ بتاتا ہے جنت کتنا سنگین معاملہ ہے پانچ منٹ نہیں بھی اللہ نے جنت کے لیے اتنی بڑی زندگی دی اور اتنی بڑی زندگی تم کو چاہیے کچھ کرو جنت کے اعتبار سے تم کو جن... یہی زندگی استعمال کرنی پڑے گی اللہ ہم کو صحیح سمجھ عطا فرمائے جنت چھوٹا معاملہ نہیں ہے جنت بہت بڑا معاملہ ہے اللہ کے نبی سراس میں کیا فرمایا ان اللہ ان اللہ ان سلاۃ اللہ خبردار اللہ کا سودا بڑا مہنگا ہے اللہ کا سودا بڑا مہنگا ہے کیا ہے اللہ کا سودا اللہ ان سلاط اللہ الجن خبردار یاد رکھو اللہ کا سودا جنت ہے لین دین ہو رہا ہے ایک ایمان و عمل دو جنت لو جیسا ایمان و عمل ویسی جنت اور ایک دم بگاڑ اگر ایمان و عمل کا ہے جنت نہیں جہنم ہاں ٹھیک ہے ایمان تھا عمل کا بگاڑ ٹھیک ہے صدر کے جہنم سے آؤ آگ میں وہاں پہ تھپایا جائے گا صاف گندگی صاف کر کے پھر جنت کہ اللہ معاف کرے تو عمل زندگی میں اگر نہیں ہے تو آدمی کا تمنا کرنا جہالت پر جہالت کا اضافہ ہے آدمی کو چاہیے کہ جیسے وہ دنیا میں عمل کی اہمیت کو جانتا ہے وہ اتنی تو عقل استعمال کرے کہ دنیا میں جب عمل ضروری ہے تو دین کے سلسلے میں جنت کے لیے آخرت کے لیے بھی عمل ضروری ہے اس کے لیے بھی عمل ضروری ہے آئیے دیکھتے ہیں کیا اسباب ہیں کیوں ایک آدمی عمل نہیں کرتا ہے سب سے پہلی وجہ شیطان ان شیتان فتو اللہ نے فرمایا شیطان تمہارا دشمن ہے تم اس کو اپنا دشمن ہی بنائے رکھو انما یدو حز من اصحاب سعر <السعیر> وہ اپنے لشکر کو پکارتا ہے دعوت دیتا ہے اس لیے کیوں دعوت دیتا ہے تاکہ وہ بھی اس کے ساتھ جہنمی بن جائے ہیں. شیطان کی کوشش کیا ہے میں تو برباد ہو گیا ہوں میرے بارے میں تو فیصلہ جہنم کا ہے اب اللہ کے جتنے بندے ہو سکتے میں سب کو جہنم میں لے کے جاؤں گا ان کو میں وہ کرواؤں گا جو نہیں کرنا ہے اور جو کرنا ہے وہ نہیں کرنے دوں گا تو شیطان انسان کو بھلانے کے ذریعے سے یا وسوسوں کے ذریعے سے نیکیوں سے روک دیتا ہے چاہتا ہے شیطان کہ انسان دشمن انسان کی دشمنی نبھائے آدم علیہ السلام کے سلسلے میں جو معاملہ ہوا تھا وہ بدلہ انسان آدم علیہ السلام کی اولاد سے شیطان لینا چاہتا ہے اور اس نے خود وعدہ کیا اللہ تعالیٰ سے اق ادن سرا تکل مستقیم اے اللہ میں تیری سرات مستقیم پر بیٹھوں گا ان کو بھٹکانے کے لیے سیراط مستقیم پر شیطان بیٹھا ہوا ہے اب جب آپ گزر رہے ہیں سیرا مستقیم پر سے تو آپ کو چھوڑے گا نہیں اس کو پار کرنا آپ کو پیچھا نہیں چھوڑتا ہے وہ آدمی کا پیچھا نہیں چھوڑتا ہے موت تک آدمی کے پیچھے لگا رہتا ہے موت تک موت تک بھی نہیں چھوڑتا ہے اور اگر ایک آدمی کو گمراہ کر دے پاس ہو گیا اس کا کام بن گیا ہے ہر آدمی کے پیچھے لگا ہوا ہے اس کی پوری ایک فوج ہے بعض اوقات ایک آدمی کو کئی کئی شیطان بہکاتے ہیں ہم ایسے نہیں کہ بس بیٹھے ہوئے ہیں چل رہے ہیں پھر رہے ہیں. نہیں ہمارے پیچھے مستقل ایک پروگرام لگا ہوا ہے کسی طرح سے یہ جہانوی بن جائے کسی طرح سے اللہ کا باغی بن جائے کسی طرح سے اپنے مقصد کو بھول جائے کسی طرح سے یہ اپنی اپنے انجام کے بارے میں بے فکر ہو جائے دنیا میں کھو کے دنیا کا ہو جائے آخرت کو بھول جائے برائیاں کرے اللہ کو ناراض کر لے پھر اسی حال میں مر جائے توبہ کی بھی توفیق نہ ملے جہنم میں چلا جائے شیطان چاہتا ہے یہ اللہ یہ نہیں چاہتا ہے اللہ یہ نہیں چاہتا ہے اگر اللہ یہ چاہتا تو اللہ کبھی رسولوں کو نبیوں کو نہیں بھیجتا اللہ کبھی انسان کو انسان کو کوئی کتاب نہیں دیتا اللہ کبھی اپنی طرف سے لوگوں کو کھٹک ان کے دل میں نہیں رکھتا اللہ نہیں چاہتا ہے اللہ حید اللہ دار سلام اللہ تو سلامتی کے گھر کی طرف پکارتا ہے اللہ چاہتا ہے کہ بندہ جنت میں جائے لیے یہ بندہ ہے جو اللہ تعالی کی تمام تر دعوت کو ترک کر کے شیطان کی دعوت مانتا ہے اور شیطان کے پیچھے چلا جاتا ہے جو آدمی گڑے میں جانا چاہتا ہے اللہ نے اس کے لیے گڑے میں جانے کا راستہ کھلا رکھا ہے جو کرنا ہے کرو جیسا آدمی کرے گا ویسا انجام اس کے سامنے آئے گا تو شیطان انسان کا دشمن ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عقد جب آدمی سو جاتا ہے تو شیطان اس کی اس کے سر میں اس کی گدی جس کو کہتے ہیں اس پر تین گرہ لگاتا ہے نوٹس گانٹ لگاتا ہے تین یا غریب کل علی لیل طویل فرقد ہر گرہ پر کیا پھوک مارتا ہے کیا کہتا ہے ارے بڑی لمبی رات ہے سوتا رہے علیہ کا لئل ان طویل ارے لمبی رات ہے ابھی سویا رہے ابھی اتنا جلدی کیا ہے اللہ کا طویل فرق سوتا رہے سوتا رہے امت کا کتنا بڑا طبقہ ہے جو اس شیطان کے اس حکم کو مانتا ہے فرخ سوتا رہے من النوم ٹھیک ہے موزن صاحب کے لیے ہی, امام صاحب کے لیے ہماری طرف سے وہ کیا ہے نمائندہ پڑھ رہے ہیں آپ دیکھیے جمعہ کو مسجد میں جگہ نہیں اور فجر کے لیے, جمعہ ہی کی فجر کو دیکھ لیں باقی بھی چھوڑ دیں آپ کیا ہے عید کی نماز کے لیے ایک جماعت نہیں دو دو جماعت عید گاہ میں یہ پبلک آئی کہاں سے سفر کر کے آئی ہیں کسی دوسرے ملک کے لوگ ہیں کون کاؤ, ہیں اسی بستی کے لوگ ہیں لیکن عید کی فجر میں آپ دیکھیں موزن صاحب ہیں ٹوٹے پھوٹے امام صاحب ہیں بچارے تھکے ہارے اور دو چار بےچارے وہ لوگ ہیں کہ جو, جو واقعی ان کو نیند نہیں آتی ہے واقعی ان کو اللہ کی عبادت کا احساس ہے گنتی کے لوگ ہوتے ایک سب بھی ٹھیک سے بھرتی نہیں ہے کیوں ایسا اللہ کا لویل کی شیطانی حکم کو لوگ مان لیتے ہیں۔ فرق کتنے لوگ کی آنکھ کھلتی لیکن پھر بھی دیکھیں گے سوچیں گے سو جاتا ہے आदमी۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَاِنِ اسْتَيْقَظَ فَذَكَرَ اللّٰهَ اِنْ حَلَّتْ اُقْدَتُهٗ اگر آدمی بیدار ہو جائے اور اللہ کو یاد کرے دعا پڑے جاگنے کی الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا و الیک النشور دعا پڑا آدمی نے اس کی ایک گرہ کھل جاتی ہے ف ان پھر ان حلت <اُقْدَتُن> پھر اگر اٹھ کے وضو بھی کر لے تو دوسری گرہ کھل جاتی ہے دوسرا داؤں شیطان کا کھل گیا مکر کھل گیا اس کا ف انصل ان حلت اقدتن پھر اگر وہ نماز بھی پڑھے تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے تین تین گاٹھے مارتا ایک آدمی کے سر پہ سوتا رہے سوتا رہے سوتا رہے اور اگر یہ اس طرح سے عمل آدمی کر لے تو آزاد آدمی ہوتا ہے نتیجہ کیا ہوتا ہے آپ فرماتے ہیں اگر آدمی تین چیزیں کر لے تینوں گرہ کھل جائے نماز پڑھ لے آپ فرماتے نشیتم طیبن نفس آدمی اگر اٹھ کے نماز پڑھ لے تو وہ صبح اس حال میں کرتا ہے کہ وہ نشیط طیبن نفس ہوتا ہے ایک دم خوش مزاج اور فریش ہوتا ہے فریش ہوتا ہے آدمی نشیج ایک دم حشاش بشاش رہتا ہے خوش مزاج رہتا ہے اور وہ اللہ خبی صنف اسلام اور اگر سوتا رہ پر تعمیل اس کی ہو اگر سوتا رہے تو آپ فرماتے ہیں کہ خبی سنفس ایک دم بد مزاج اور سست مزاج دن بھر رہتا ہے دن بھر اس پر سستی ہوتی ہے کیوں فجر کی نماز ضائع کر دیا اس نے تاجد تو بہت دور کی بات ہے فجر ہی ضائع کر دیا اس نے خبی سنفس پورا دن ایک آدمی سست اور موڈ ایک خراب اور ایک مزاج میں کمی کمی کھویا کھویا پن اس کے اندر ہوتا ہے یہ کب ہوتا ہے جب آدمی شیتان کی بات مانتا شیتان ایک بہت بڑا سبب ہے بے عملی کا آدمی کو روکتا ہے عمل سے یہ حدیث بخار یا مسلم دونوں میں ہے نمبر دو دوسری وجہ کیا ہے دوسری وجہ لوگ عمل نہیں کر پاتے ہیں عمل کی سستی کی کیا ہے کسی کو آپ کہیں کہ عمل کرنا چاہیے اشاء اللہ کریں گے کل سے کریں گے بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں عمل کی نیت کرتے ہیں بےچارے سچی نیت کرتے ہیں لیکن کیسی نیت فیوچر ٹینس کے اعتبار سے ابھی نہیں اگر کسی سے آپ دنیا کے بارے میں کہیں چلو ابھی اگر کوئی کہے ایک میرا ارادہ ہے کہ آپ کو بہت دن سے بزنس کے لیے آپ دوڑ دھوپ کر رہے ہو آپ کو کیا سرمایا چاہیے ہاں. آپ کو دو لاکھ میں دیتا ہوں اور بزنس کرو اگلے ہفتے دیکھتے ہیں آپ کو ہے نہ ٹائم بولے ابھی ہو سکتا ہے آدمی کیا کرتا ہے دنیا کے معاملے میں اگر آپ چاہو تو ابھی اور آپ چاہو تو ایک مہینے بعد تو آدمی اور ایک مہینے بعد کون دیکھے گا ابھی ہو سکتا ہے آدمی فورن کیا کرتا ہے کل کس نے دیکھا ہے کل ہم کو نہیں معلوم ہے آج آج ہی کرو لیکن دین کے بارے میں نماز پڑھنا چاہیے جمعہ کا خطبہ سنا بیان سنا دین پہ جذبہ دل میں پیدا ہوا آدمی کیا سوچتا ہے شاء اگلے جمعہ سے پابندی کروں گا اگلا جمعہ کبھی آتا نہیں کیونکہ بیچ کا ٹائم شیطان لے لیتا ہے پورا بیچ میں برابر دیکھتا اگلے جمعہ سے آئے گئے ہفتے بھر میں اس کو کیا کرو اچھی طرح سے اتنا برنوش اس کا کر دو کہ پھر واپس جیسا تھا ویسا ہو جائے تو ایک آدمی جو ہے عمل کو ٹالتا رہتا ہے یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے آدمی کے عمل پہ نہیں آنے کی وجہ سے ہمیشہ کوئی بھی عمل سوچتا ہے اگلے سال اگلے دن اگلے ہفتے اگلے جمعہ کو کل سے فیوچر میں دیکھیں گے ایسا ہوگا میری یہ سیٹنگ ہو گئی تو یہ کروں گا میں تھوڑا سا بزنس سیٹ ہو جائے پھر انشاءاللہ میں سب ڈنگ سے دین پہ چلوں گا بیٹی کی شادی ہو جائے تو انشاءاللہ اللہ میں ایسا کروں گا تھوڑا سا جاب کہیں مل جائے ڈاڑی رکھ لوں گا ہے کہ نہیں شادی ہو جائے ڈاڑی رکھوں بہت سارے نوجوانوں کا ایسا رہتا ہے بہت سارے لوگ خواتین بھی ہیں ان کے ان کا یہ ہوتا ہے انشاءاللہ ایسا ایسا ہو گیا تو عمل کریں گے تو آدمی ٹالتا کیوں ہے آج کیوں نہیں کر سکتا ہے جو آدمی آج نہیں کر سکتا ہے کل بھی نہیں کرتا ہے وہ کیوں اس لیے کہ ابھی جوش ہے ابھی عمل کا جذبہ نہیں ہے کل جوش ٹھنڈا ہو جائے گا کیا عمل کرے گا جب جوش پیدا ہوا ہے تب عمل کے لیے تیار نہیں ہے تو جب ٹھنڈا ہو جائے گا تو کیا کرے گا جب لوہا گرم ہے مارنے کے لیے لوہار تیار نہیں ہے اس پہ اب ٹھنڈا ہونے کے بعد پیٹتا رہے کچھ ہونے والا نہیں ہے اسی لیے حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ تابعین میں سے ہیں. کہتے ہیں خبردار کل پہ ٹالنے سے بچتا رہے کل پر تصویف کہتے ہیں سوفا سوفا. کل کریں گے تصویف کا بھی یومک و لستا بھی گدک کہتے ہیں خبردار ٹالتا مت رہ اس لیے کہ آج تیرا ہے کل تیرا نہیں ہے تیرا ہے وہ کیا ہے آج تیرے ہاتھ میں کل تیرے ہاتھ میں نہیں ہے سو گیا اور اٹھا رہے اٹھا رہے ابو اٹھو ابو چلے گئے بتائے بھی نہیں رات میں ہوتا ہے کہ نہیں کتنے لوگ ہیں رات میں سو جاتا ہے آدمی اور صبح شروع میں تو مزاق ہی سمجھتے ہیں کہ کہیں ڈھونگ تو نہیں کرے نہیں اٹھنے کا بعد میں گھبرا جاتے ہیں بعد میں احساس ہوتا ہے سانس دیکھتے ہیں چل رہی کہ نہیں نبز دیکھتے ہیں چل رہی کہ نہیں چل رہی اس کی نفز بند ہے اس کی دھڑکن بڑھ جاتی ہے پھر گھبراہٹ یقین میں تبدیل ہو تھے گئے یقین نہیں آتا ہے. گئے ایسا گئے رات میں تو ہم لوگ کھانا ساتھ میں کھائے رات میں تو ادھر ادھر کی بات ہوئی صبح جانا تھا ہم کو یہاں جانا آج یہ کام تھا گئے واپس نہیں آئیں گے کتنے لوگ ایسے گئے ہیں رات میں سو گئے تو گئے ہمیں سے معلوم نہیں کس کا نمبر لگ جائے ہم لوگ کیا سوچتے نہیں دوسرے مریں گے ہم لوگ نہیں مریں گے کیوں ابھی تک مرے نہیں نا مر، معلوم نہیں کیسا مرنا ہوتا ہے آدمی دوسروں کے لیے موت سمجھتا ہے آدمی کبھی بھی مر سکتا کتنے لوگ ہیں آپ دیکھیے پاؤں پھسل کے گر گیا آدمی اور, اور سر میں چوٹ آ گئی باتھ میں ہو راستے پر ہو کہیں اور ہو گر کے سر میں چوٹ آگئی گئی چلا گیا آدمی کبھی ڈائریکٹلی جگہ پر ختم ہو گیا کبھی دواخانے میں رکھے پھر ڈاکٹر نے کچھ دن تک گیس پر رکھا اور اس کے بعد میں موت ہو گئی کتنے لوگ ہیں بھروسہ نہیں ہے بوڑے ہو کے مریں گے دیکھیں گے وسیعت کریں گے بی بچے سب ساتھ میں ہوں گے نہیں ضروری نہیں ہے. ضروری نہیں ہے کتنے ایکسیڈینٹس ایسے ہوتے ہیں کہ فون آیا آپ کو بیٹا ہوا ہے جلدی آئیے ہاسپٹل میں خوشی خوشی میں مٹھائی کا ڈبا لیا اور جو گاڑی بھگا رہا ہے اچانک بیچ میں کچھ آ گیا بچے کو بچانے گیا ٹکرا گیا یہاں پہ جگہ پہ ختم ہوا کہ نہیں ہوا کتنے ہیں ایسے ایکسیڈنٹس ہوئے ہیں معلوم پڑا کہ فلاں کا ایکسیڈنٹ کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے دوا دواخانے پہنچنے کے لیے نکلا ہے تو اس کا بھی ایکسیڈنٹ ہوا ہے گھر میں دو جنازے ہیں بتائیے ہم کو نہیں معلوم کل کیا ہونے والا ہے ہم سمجھتے ہیں کل دیکھیں گے ایسا ہم سمجھتے ہیں جیسے کل کے مالک ہیں ہم لوگ ہم کل کے مالک نہیں ہیں ہمارے پاس آج ہے کل نہیں ہمارے پاس اسی لیے کہتے ہیں کہ تیرا آج ہے کل تیرا نہیں ہے جو بھی کرنا ہے آج کرنا ہے ہم کو اگر مجھ کو دین پہ چلنا ہے ابھی سے چلنا ہے تو ٹھیک کل سے نہیں کرتا یہ جھوٹ بولتا ہے جھوٹ بولتا اپنے آپ کو دھوکا دے رہا ہے کل سے کریں گے دھوکا دھوکا یہ ابھی سے کریں گے آج سے کریں گے تو آدمی کرتا ہے یہ بات یاد رکھیے تو ٹالنا ایک آدمی زندگی بھر ٹالتا رہتا ہے لیکن یاد رکھیے ملک الموت کبھی ٹالتا نہیں ہے آدمی ٹالتا رہتا ہے اللہ کا جب اس کو حکم آ جاتا ہے وہ ٹالتا نہیں ہے یہ کہ ذرا پانچ منٹ دے دو میں کلمہ پڑھ لیتا ہوں ذرا وضو کر کے آتا ہوں پھر لے جاؤ غسل کی حاجت ہے چلو کسی بھی حال میں ہے چلنا پڑے گا وہ فرشتہ تاخیر نہیں کرتا آج اگر ہمارا وقت آپ بتائیے کون ہم اس مجمع میں کون ہے جو بول سکتا ہو نہیں نہیں میں مرنے والا نہیں ہوں کوئی بول سکتا ہے آج میں نہیں مروں گا کون بول سکتا ہے یقین کے ساتھ کتنے لوگ تھے سمجھتے تھے کہ ہم رہیں گے لیکن گئے وہ لوگ نہیں وہ لوگ بول بھی گئے ہم لوگ ان کو تو آپ یاد رکھیں کہ آدمی کی بے عملی کے اسباب میں ایک بہت بڑا سبب یہ ہوتا ہے کل دیکھیں گے آئندہ کریں گے انشاء اللہ یہ ان اللہ بعض اوقات یعنی عمل کے عزم کی بجائے اس کو ٹالنے کا ذریعہ بن جاتا ہے کوئی بول دے بھائی نماز پڑھا کرو انشاء اللہ آپ دعا کرو اچھا اور جاب کے لئے ایسا بولتا ہے آپ کام پہ جاتے ہو ذرا ایک دن چھٹی کرو ان اللہ اللہ آپ کو رسک دے گا ارے ایسا کیسا ہوتا ہے نہیں گئے تو ہوتا کیا دنیا میں برابر آتا ہے ایسا نہیں آدمی بولتا, میں دعا کرتا ہوں نا آپ کے لیے رسک کے لیے دعا کرتا ہوں آپ مت جاؤ چلو نماز کے لیے سنے گا آدمی کیا باتیں کر رہے آپ کتنے سمجھدار ہو کے آدمی آپ اسی بات کر رہے لیکن آخرت کے بارے میں آخرت کے بارے میں کتنے سمجھدار لوگ بیوقوفی کی حد کو پہنچ جاتے ہیں بچوں کی طرح صرف تمنا کرنے لگتے ہیں کہ وہ بچہ جس کی جیب میں کچھ نہیں ہے باپ کی جیب میں نہیں ہے یہ چاہیے وہ چاہیے وہ چاہیے باپ کہ اس کو نہیں سمجھتا ہے ابھی بیٹا وہ بہت مہنگا ہے اپنی اپ, اپ, اپنے پاس پیسہ نہیں ہے ابھی اتنا صرف تمنا سے نہیں مل جاتا ہے پیسہ بھی ہونا پڑتا ہے جنت کے لیے نیکیاں ہیں اتنی جنت میں یہ چاہیے پیڑ چاہیے باغ چاہیے پھل چاہیے لباس چاہیے ہوریں چاہیے اور کیا کیا چاہیے بہت کچھ چاہیے کچھ ہے جنت کے لیے کیا ہے جنت کے لیے جھوٹے وعدے اللہ سے اللہ انشاءاللہ آج کے بعد نہیں کروں گا پھر وہی کر رہا ہے اللہ کل سے برابر صحیح گا یہ مصیبت ٹال دے ٹل گئی مصیبت تو دین بھی ٹل گیا یاد بھی نہیں یاد بھی اللہ سے کیا وعدہ کیا کتنے لوگ قسمے کھاتے اللہ قسم سے آج کے بعد ایسا نہیں رہوں گا ایسا چلوں گا جیسی مصیبت گئی یاد بھی نہیں رہتا کیا قسم کھایا تھا کتنے لوگ ہیں تو یہ جو ٹالنا ہے یہ ٹالنا مومن کیا نہیں ہے مومن واقعی کرنے کے کام کو اس کے وقت پر کرتا ہے وقت نکل جانے کے بعد کی نیکی فائدہ نہیں دیتی ہے رمضان نکل گیا اور آپ جا کے بول رہے کہاں رمضان ملے گا آپ کو حج کا سیزن نکل گیا آپ حج کو جا رہے ہیں وہاں پہ لوگ کیا کریں گے آپ کو جمع کریں گے کہیں اور حج کا زمانہ نکل گیا اور حج کو جا رہے آپ بولے ابھی ٹائم ملا مجھ کو چلے گا نہیں ملے گا جو وقت ہے اس وقت پر آدمی اگر عمل کر لے فائدہ ہوتا ہے وقت نکل جانے کے بعد آدمی اگر کرے فائدہ نہیں ہوتا ہے تو آدمی ٹالے نہیں نمبر تین خامخواہ کی اللہ سے امیدیں قائم کرنا یہ بھی بے عملی کا سبب ہے بہت سارے لوگ کیا سوچتے ہیں کہ اللہ غفور الرحیم ہے بیان میں سن لیتے ہیں اور اللہ معاف کرنے والا ہے اللہ رحم کرنے والا ہے اللہ تعالی اتنا غفور الرحیم ہے اللہ سب کو معاف کرتا ہے ہم کو کیوں نہیں کرے گا تو اللہ سے بغیر عمل کے جھوٹی تمنا اور امیدیں قائم کر لینا یہ بھی آدمی کے بے عملی کی وجہ ہوتی ہے بہت سارے لوگ بیان میں سن لیتے ہیں اللہ تعالی معاف کرنے والا ہے پھر برائی پر برائی کیے جاتے ہیں اور اللہ کے حکموں کو توڑتے رہتے ہیں اور یہ تمنا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ معاف کرے گا ایسا نہیں یہ شیطان کی طرف سے دھوکا ہے وہ اللہ کی مرضی اللہ کس کو معاف کرے گا آپ کو کوئی لیٹر نہیں آئے گا کہ آپ بھی ان میں ہو اب بتائیے اللہ جس کو چاہے معاف کرے کیا اللہ نے ہم, سے ہم نے اللہ سے عہد لیا ہے اللہ ہم کو معاف کرے گا کیا ہم سے اللہ نے وعدہ کیا کہ ہم کو اللہ چاہے تو معاف کرے چاہے تو سزا دے تو ہم کون سی لسٹ میں آئیں گے ہم کو معلوم ہے اگر کوئی آدمی کہے بادشاہ کہ جنہوں نے فارم بھر دیا اور یہ کام کر دیا ان کو یہ پکا ملے گا اور جنہوں نے نہیں کیا مل بھی سکتا ہے اور دلائی بھی ہو سکتی ہے آدمی کو دیکھو مل بھی سکتا ہے اس काम فارم بھرنے کی بھی ضرورت نہیں کام کرنے کی بھی ضرورت نہیں آپ ایسا کریں گے آپ بولیں گے نہیں بھائی دوسرا بھی دیکھو بھی ہو سکتی ہے اتنا ڈینجر یعنی چانس کون لے گا کہ دو میں سے کچھ بھی ہو سکتا ہے چاہے تو معاف کر دے اگر میرا نمبر پٹائی والوں میں لگ گیا تو تو اپنا عزت سے کیا کرنا پڑے گا جو بادشاہ نے کہا ہے وہ کر لو اس میں تو پکا وعدہ ہے نا تو آدمی ایسا پکا وعدہ چھنتا ہے جنت کے بارے میں بے عملی گنا یہ وہ الٹا سیدھا زندگی اور اس کے بعد میں کیا ہے ہو سکے تو اللہ معاف کرے گا آپ بتائیے جنت کو ہم نے سمجھا کیا ہے جنت کے بارے میں ہمارا تصور کیا ہے جنت کی قیمت ہم نے کیا لگائی دنیا کے بارے میں شورٹی پلاننگ ترتیب کوشش فالو بیک سب کچھ اور دین کے معاملے میں دیکھیں گے کبھی کیا کبھی نہیں کیا اللہ غفر رحیم ہے کبھی اللہ سے امیدیں کبھی کچھ چھوڑ پکڑ امال ایسی زندگی گزار کے آدمی اللہ کے عزت پانے کے لیے جا رہا ہے کیسا عزت ملے گی آپ بتائیے آپ کے کوئی آدمی جاب پہ ہو کبھی آتا کبھی نہیں آتا کبھی کام کرتا کبھی نہیں کرتا اور بولتا میرا مالک بڑا رحم والا ہے آپ کیا کرو گے آپ اس کو ایک دو بار معاف کرو گے آپ اس کے بعد بولے گے سیدھا بوریا بستر لے کے نکل تو یہاں سے. میری نرمی کو تو کیا سمجھتا ہے مزاق بنایا تھی میں نرم مزاج ہوں میں رحم کرتا ہوں ایک دو بار معاف کر دیا تو میرے معاف کرنے کو تو نے کیا بنا لیا دلیل بنا لیا اس کو ثبوت بنا لیا تو ہمیشہ ایسا کرتا ہے میں معاف کروں اس لیے ایسا نہیں چلے گا آپ خود معاف کریں گے کہ آپ سوچیے اللہ رب العالمین ہے وہ اس کا حکم ہمارے حکم سے بڑا ہے اس کی شریعت کی قدر ہمارے ہماری چاہتوں سے بڑھ کے ہے وہ بڑے مالک سے بھی سب سے بڑا مالک ہے ہم اس کا کتنا حکم توڑ رہے ہیں اور ہم اس کے بعد تمنا کریں اللہ معاف کرنے والا ہے تو اس کی رحمت اس کی مغفرت کا گویا کہ مذاق ہے شیطان کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ نیم شیتان کیا کرتا ہے وادے کرتا ہے اور امیدیں تمنا دلاتا ہے شیطان کا کام ہی وعدے کرتا ہے اور تمنا دلاتا, ہے وعدے, کرتا ہے اور دلاتا ہے وعدے کرتا ہے کہتا ابھی تو اتنی زندگی باقی ہی تیری ہے تیری ابھی تو بیس سال کا ہے ابھی تو چالیس سال کا ہے ابھی تو اور بیس سال اور جینا ہے ساٹھ سال ایوریج ہے کم سے کم امت کے لیے کیا ہے ساٹھ ستر کے بیچ میں اللہ کے نبی سرزم کیا فرمایا ہے؟ میری امت کی عمریں عام طور سے کیا ہوں گی ساٹھ اور ستر کے بیچ میں ہوں گی یہ نہیں کہا کہ تمام امتی اتنے جیئیں گے اس سے پہلے بھی جائیں قرآن میں بھی سورہ حج وغیرہ میں اللہ نے ذکر کیا کہ اس سے پہلے بھی اللہ تعالی باز کو اٹھا لیتا ہے تجربہ ہے سب کے سامنے شاہد ہے تو اب آدمی کیا سوچتا ہے کہ دیکھیں گے آگے عمر اتنی ہے شیتانواد دکھ کرتا ہے اس سے ارے ہوگا کوئی ابھی اتنی جلدی کیا ہے وعدے کرتا ہے کہ جنت تیرے لی ہے نے حج کیا ہے تو حج ہے تو نے فلاں نے کی ہے تو اتنا اچھا انسان ہے وہ ایک نیکی بھی تیرے لی کافی یاد ہم وہ اور تمنایں دلاتا ہے امیدیں بندواتا ہے کہ اللہ بڑا مغفرت کرنے والا ہے بڑا رحم کرنے والا ہے لیکن ان تمنا اور امیدوں کے بارے میں وعدوں کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا وا یاد ہوں شیتان اللہ غرو کے وعدے دھوکے سے بڑھ کر اور کچھ نہیں ہے شیطان کے وعدے محض دھوکہ ہیں جو آدمی اس طرح کے بے عملی کے ساتھ میں امیدوں پر جیتا ہے قیامت کے دن کل آگ جب کھلے گی تو یہ آدمی پریشان ہوگا یہ آدمی پریشان ہو جائے گا تو آدمی کو چاہیے کہ آج جاگے اور عمل کے لیے آگے بڑھے آئیے دیکھتے ہیں بے عملی کا علاج کیا ہے بہت کم ہے اس میں اختصار میں کچھ باتیں بتاتا ہوں کہ ہم اپنی بے عملی کو کیسے دور کریں سستی اور ہمارا ڈھیلا پن ہم کیسے اس کو ختم کریں نمبر ایک آخرت میں نیکیوں, کا نیکیوں کی اہمیت کا احساس ایک آدمی بچپن میں اس کو پیسہ کیا ہے معلوم نہیں ہوتا ہے لیکن جیسے جیسے وہ گھر کے معاملات دیکھتا ہے تھوڑا بالغ ہوتا ہے تھوڑا سمجھ میں آتا ہے پیسہ ہے تو کپڑے ہیں پیسہ ہے تو کھانا ہے پیسہ ہے تو عزت ہے پیسہ ہے تو پیسے کی اہمیت دھیرے دھیرے سمجھ میں آنے لگتی ہے پھر زندگی بھر کیا پڑھنا شروع کرتا ہے پیسہ پیسہ پیسہ ہے تو سب کچھ ہے پیسے سے سب چلتا ہے تو ایسا ویسا کچھ بھی کر کے پیسہ کماتا آدمی تو پیسے کی اہمیت دنیا میں سمجھ میں جب آ جاتی ہے اور اس کے نہ ہونے سے کیا ہوتا ہے اگر آدمی کے پاس پیسہ نہ ہو تو دنیا میں کیا ہوتا ہے جب سمجھ میں آ جاتا ہے آدمی پھر پیسہ کمانے کے لیے کوشش کرتا ہے اور پیسہ بچانے کی بھی فکر کرتا ہے نہیں کرتا ہے اسی طرح سے آخرت میں کیا ہے پیسہ ہے آخرت میں پیسہ نہیں ہے پیسہ یہاں میراث میں بٹنے والا ہے آدمی مر گیا پیسہ اس کا نہیں اسلام ہم کو سکھاتا ہے کس کا ہے اس کی میراث میں بٹے گا بیٹا بیٹی سب رشتہ داروں کو بٹ جائے گا تو ختم اس کا نہیں رہا ابھی اس کی انگوٹھی اس کی نہیں اس کا موبائل اس کا نہیں بیٹا اس کا نمبر نکال کے تو اپنا نمبر ڈالتا ہے موبائل میں اس کا موبائل بھی نہیں اس کا پرس خالی اس میں سے پیسہ نکال لیا جائے گا سب کچھ بھی اس کا نہیں آدمی مر گیا اس کی ساری چیزیں دوسروں کی آخرت میں کیا کام آئے گا آخرت میں نیکیاں کام آئیں گے قیامت کے دن کیا تلے گا کس بنیاد پر جنت جہنم کے فیصلے ہوں گے نیکی نیکی آدمی چاہے تو ہر لمحہ نیکی کما سکتا ہے آپ بیٹھے ہیں گھر میں بیٹھے ہیں, کچھ نہیں ہے آپ قرآن کی کوئی صورت پڑھ دیے آپ کوئی اللہ کا ذکر کر دیے آپ اللہ کے بارے میں اللہ, اللہ کی نعمتوں پر غور کر کے اللہ کا شکر کر رہے ہیں آپ اپنے اوقات کو نیکیوں والا بنا سکتے ہیں وقت جا رہا ہے آپ کا آپ آسمان گورتے بیٹھے ہیں, وقت نکل جائے گا اور آپ گناہ میں بیٹھے ہیں وہ بھی وقت نکل جائے گا وقت آپ کے لیے رکے گا نہیں لیکن وہ گزرتا ہوا وقت آپ نیکیوں سے بھر سکتے ہو کب جب واقعی آپ کو معلوم پڑے کہ اس وقت کو نیکی میں بدلا جا سکتا ہے لوگ آج دیکھیے زمانہ اتنا ترقی کر گیا ہے کہ لوگ جو پلاسٹک پھینکا ہوا ہوتا ہے وہ بھی جمع کر کے واپس سے اس کو ریسائکل کرتے ہیں اس کی قدر لوگ کر رہے ہیں ہم وقت کی قدر نہ کریں جو کہ ہمارا اصل اصل سرمایہ ہے اور کھو جائے اس کو ریسائیکل آپ نہیں کر سکتے ایک بار نکل گیا یہ نکل گیا واپس نہیں آئے گئے اس میں اس میں نیکیہ کرنا ہے اس میں ہم کو نیکیہ کرنا ہے اللہ تعالی فرماتا ہے امن فقولت موازین ہوں فہ عش ریا ہے وہ ام امن خفت موازین ہوں فم ہوں کہ جو کوئی جس کی نیکیوں کا پلڈا بھاری ہو گیا قیامت کے دن وہ ایسی زندگی پائے گا کہ جس سے وہ خوش راضی ہو جائے گا لیکن جس کی نیکیوں کا پلڈا ہلکا ہو گیا گناہوں کا بھاری ہاویہ اس کا ٹھکانہ ہاویا ہے یعنی جہنم ہے قیامت کے دن نیکیاں اور برائیاں پلڈوں میں تلیں گی نیکیوں کا پلڈا بھاری ہو گیا جنت نیک کا پڑا ہلکا ہو گیا جہاندم کتنی نیکیا ہمارے پاس آج ہیں ہم اپنا اکاؤنٹ بینک کا چیک،, چیک کرتے ہیں نیکیوں کا اکاؤنٹ کون چیک کرے گا وہ ایسے وقت میں چیک کریں گے جب نیکیا جمانے کا وقت نہیں ہوگا تو نیکیوں کا احساس آدمی کو ہو کہ نیکی کتنی قیمتی ہے نمبر دو وقت کی قلت اور اہمیت کا احساس آدمی کو میرے پاس تائم بہت کم ہے اگر آپ یہ سوچ لیں تھوڑی دیر کے لیے کہ میرے پاس ابھی صرف دس یا پانچ منٹ باقی ہیں اور ملک الموت آپ کو آ کے کہے پانچ منٹ آپ کو دیتا ہوں کیا کرنا ہے کر لو کیا کرو گے آپ آپ دنیا کی ساری دولت کیا کام کیا آپ کے آپ یہ سوچ نہیں چاہیے اس کو یہ نہیں دو رکت نماز پڑھ لیتا ہوں بس کر لیتا ہوں اللہ سے اور کلمہ پڑھ لیتا ہوں یہ کام آئے گا آپ کے دنیا کی چیزیں مال دولت کیا کام آئے گا سارے جھگڑے ختم سارے یہ سب ختم سب کو معاف کرتا ہوں میں اللہ معاف کر دے توبہ کر کے صاف دنیا سے آدمی جائے آدمی کے لیے ساری چیزیں گھٹیا ہو جاتی ہیں جب واقعی اس کو معلوم پڑتا ہے کہ میرا وقت بہت تھوڑا بچا ہے پھر سر درد بھی آپ کا ہلکا ہو جائے گا گیا ابھی سب ختم پانچ منٹ ملے ہیں توبا کر کے کریمہ پڑھ کے نماز وغیرہ پڑھ کے سب ٹھیک ٹھاک اللہ سے معاملہ درست کر کے دنیا سے جاؤں گا جنات اگر آدمی کو مان پڑ جائے تھوڑا سا وقت ہے آدمی کیا کرے گا اس میں واقعی ہمارے پاس اتنا تھوڑا وقت ہے بلکہ اس سے بھی تھوڑا ہو سکتا ہے اس سے بھی تھوڑا وقت ہو سکتا ہے وقت کی قلت کا احساس آدمی کو ہونا چاہیے تاکہ آدمی واقعی اس کا صحیح استعمال کرے جو کم ہوتا ہے اس کو آدمی بچا بچا کے استعمال کرتا ہے صحیح ڈھنگ سے استعمال کرتا ہے اللہ تعالی جہنمیوں کے بارے میں قرآن میں فرماتا ہے وہ تاریخ رب نا اخرج نہ نا مل غیر غیر اللہ نامل یہ جو زندگی آج ملی ہے پیر منگل میرا جو ہم کو مل رہا ہے آج صبح سے شام تک کا سورج طلو ہو رہا ہے ڈوب رہا ہے یہ جو جنوری فروری یہ جو ہم کو مل رہا ہے سفر محرم سب مل رہا ہے ہم کو کیا ہے یہ یہ وقت ہے ہمارا یہ مہلت ہے جو ہم کو ملی ہے ہمارے اور جہنم کے بیچ میں یہ آڑ ہے ہمارے اور جہنم کے بیچ میں یہ مدت آڑ ہے اس میں اگر ہم نے صحیح کر لیا تو جہنم ٹل جائے گی اس میں ہم نے غفلت برتی تو یقینا جہنم یہ پل ہے ہمارے اور جہنم کے بیچ میں وہ ریخون افیحا جہنمی چلائیں گے چیخیں گے اور اب بنا اخرجنا نعمل الحن اے اللہ ہم کو جہنم سے نکال دے تاکہ ہم نیک عمل کر کے آئیں اے اللہ ہم کو نکال دے نیا نعمل, نعمل جو عمل ہم نہیں کرتے تھے اے اللہ ابھی ہم کو نکال یہاں سے ہم واپس کر کے آتے ہیں ایک موقع اور دے تاکہ واپس سے ہم نیک عمل کر کے آئیں ایک زندگی اور دے دے جواب میں کیا ہوگا ملے گی زندگی نہیں ملے گی اللہ تعالی جواب میں کہے گا امر کم مائ تدکر افی من تدکر و جا کم ندیر فدو کو فمال کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہیں دی تھی کہ جس میں ہوش میں آنے والا اگر چاہتا تو ہوش میں آ جاتا اتنا ٹائم تم کو دیا ہم نے جاگنے والے کے لیے اتنا ٹائم کافی ہے سوچنے کے لیے نصیحت ماننے کے لیے احساس پیدا ہونے کے لیے اتنی لمبی عمر کافی ہے کیا اتنی عمر نہیں دی تھی تم کو وہ جا نویر اور خود غور و فکر کرنے کے ساتھ ساتھ تم کو ہم نے ڈرانے والے خبردار کرنے والے جگانے والے بھی بھیجے حق بات بتانے والے آخرت یاد دلانے والے بھی آئے تمہارے پاس لیکن تم نے نہیں مانا تو اب فدو کو اب چکو فمال من نصیر ظالموں کا آپ کوئی مددگار نہیں ہے تم نے وقت برباد کر دیا زندگی کھپا دی ختم کر دی اپنی آخرت نہیں بنائی اب مانگتے ہو وقت آپ نہیں ملے گا ایک موقع برباد کر دیا دوسرے میں کیا کرو گے تم اتنی بڑی زندگی تم نے برباد کی اب مانگتے ہو وقت نہیں ملے گا وہ وقت آج ملا ہوا ہے جو جہنم سے بچنے کے لیے آدمی اس کی قدر کر لے یہ اس کی سمجھداری ہے آپ اگر ایسا سوچیں کہ جہنم سے بچنے کے لیے ٹائم ملا ہے تو آپ واقعی سوچیے آپ کو آپ کی نگاہ بدل میں جان ہو چکا ہوں اور میرے لیے یہ وقت ملا ہے کہ واپس جنتی بننے کا اگر موقع تجھ کو چاہیے لے وقت یہ ٹائم ہم کو ملا اگر ایسا سوچے تو اگر آدمی سوچے میرا نام جہن میں لکھا جا چکا ہے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اگر آدمی ایسا سوچے اور یہ سوچے کہ ایک موقع اب ملا ہے یہ بچا ہوا ٹائم موقع ملا ہے اب بھی تو جنتی بن سکتا ہے اگر اس کو صحیح استعمال کیا جو زندگی بدلے گی کہ نہیں بدلے گی تو ہم کہاں جی رہے ہیں ہم کیا سوچ کے کی جی رہے پھر ہم جنت ہی سمجھ کے جی رہے اپنے آپ کو ہم کو جہنم کی فکر نہیں ہے ہم کیا سوچ رہے ہیں پھر ہماری زندگی کہاں ہے ہمارا انجام کیا ہے سوچ رہے ہیں اس کے بارے میں سوچنے کی چیز ہے آدمی وقت کی قلت کا احساس پیدا کرے تین اگر کوئی آدمی کہتا میں جنت کے اعتبار سے بہت نیکیا کرتا ہوں اور کی ہے میں نے نہیں کیا تب بھی جنت کے مراتب ہیں اگر کوئی آدمی نیک ہے تب بھی جنت کے مراتب ہیں آدمی نچلے درجے میں رہنے کی بجائے اوپری درجے کے لیے عمل کریں ترقی کرے وہ اللہ کے نبی صلاح فرماتے ہیں ان نفل جنت غورفن جنت میں کچھ غورفات ہیں کچھ کمرے کچھ محل ہیں کچھ گھر ہیں یورا ذاہر اس کے باہر سے اندر کا حصہ دکھائی دیتا ہے اندر سے باہر کا حصہ دکھائی دیتا ہے ایک دم کانچ کی طرح شفاف و محل ہے ایک دم خوبصورت محل ہے کس کے لیے لمن اتآم تعام و افش سلام و صلاح بلی و نا سنیام اللہ نے یہ اس آدمی کے لیے تیار کر کے رکھے ہیں جو لوگوں کو کھلاتا ہے لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے اور لوگوں میں سلام عام کرتا ہے جو سلام کو عام کرتا ہے اور ایسے وقت میں نماز پڑھتا ہے جبکہ دوسرے لوگ سو رہے ہوں لوگ اپنی نیند میں مگن ہیں یہ اٹھ کے سردی گرمی بارش میں اٹھ کے نماز پڑھتا ہے اللہ کے آگے کھڑا ہوتا ہے اللہ اکبر ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے ایسے محل تیار کر کے رکھے ہیں اس کو امام ابن حبا نے روایت کیا ہے اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الجنت می اتو دراجہ جنت کے سو درجات ہیں ماں بین اکلی دراج می ات عام اور وہ درجات ایسے ہیں کہ ہر دو درجوں کے بیچ میں سو سالوں کا فاصلہ ہے سو درجے جنت کے ہیں جس کی جیسی نیکی والی زندگی ہوگی اس کو اتنی ہائی لیول کی جنت ملے گی اگر دنیا میں کہا جائے کہ کچھ جھوپڑے ہیں کچھ گھر ہیں کچھ فلٹس ہیں کچھ بنگلے ہیں کچھ محل ہیں جو آدمی جیسا عمل کرے گا دنیا میں جتنی کوشش کرے گا اس کو ایسا ملے گا ایک ٹائم کی نماز پڑھنے والا جمعہ والا اس کو جھوپڑا ملے گا دو ٹائم والے کو گھر ملے گا تین ٹائم والے کو یہ ملے گا پانچ ٹائم والے کو میر ملے گا تاجود والے کو اور اچھا ملے گا اب بتائیے اگر واقعی ایسا کوئی دینے کے لیے تیار ہو تو کیا لوگ عمل نہیں کریں گے لوگ عمل کریں گے کیوں وجہ کیا نقد ملتا ہے دکھ رہا ہے سامنے ہے ملتا ہے تو کیا ہم سے جو وعدہ کیا گیا ہے وہ جھوٹا ہے اس کے لیے زیادہ یقین دل میں ہونا چاہیے ایک سچا نبی وعدہ کرے اس کا یقین اور ایک جھوٹا دھوکے باز آدمی دنیا میں وعدہ کرے اس کا یقین ہم اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے چیک کریں ہم کس کے وعدے پر زیادہ یقین کرتے ہیں زبان سے آپ بڑی, بڑی بڑی باتیں کر سکتا ہے زندگی بتاتی ہے کہ وعدہ کس پر زیادہ یقین آدمی کر رہا ہے زیادہ یقین دوڑ رہا کہاں ہے اسی سے سمجھ میں آئے گا یقین کدھر ہے یہاں والا بھی وعدہ کر رہا ہے وہاں والا بھی وعدہ کر رہا ہے دوڑ رہا یہاں ہے اور کہتا ہے اس پہ یقین ہے جھوٹ بولتا ہے دوڑ رہا یہاں ہے اور بولتا ہے یقین اس پر ہے زیادہ بہتر یہ ہے دوڑتا ادھر کیوں ہے تو ادھر دوڑنا چاہیے تھا زندگی آدمی کے رخ کو بتاتی ہے یقین کو ظاہر کرتی ہے تو جنت کے مراتب کا استحدار بھی کہ آدمی اونچی جنت چاہے جنت کی نعمتوں کو یاد کرے تو ایسے آدمی کے لیے عمل کرنا آسان ہوتا ہے نمبر چار اپنی زندگی کا جائزہ لینا اپنے نفس کا محاسبہ کرنا دیکھے آدمی میں کیا کر رہا ہوں اکاؤنٹ اپنے چیک کرے نیکی گنا کی ہے مثلاً صبح سے شام تک آج میں نے کیا کیا میری نیکیاں کتنی ہے میرے گناہ کتنے ہیں کتنے حکم اللہ کے پورے کیے کتنے توڑے اگر دونوں کو تولا جائے تو میں کہاں جا ہوں روزانہ کا ڈیلی اکاؤنٹ ڈیلی اکاؤنٹ اگر مثلا ہفتہ بھر ہر دن اس کا اگر جہنمی دن ہے پورا ہفتہ جہنمی ہے اس کا اور اگر یہی ایوریج وہ چل کے, لے کے چلتا ہے پوری زندگی جہنمی اس کی ہے یا ہر دن گنا زیادہ ہے جھوٹ بول رہا ہے دھوکہ دے رہا ہے خیانت کر رہا ہے نمازیں چھوڑ رہا ہے روزے چھوڑ رہا ہے اللہ کو یاد نہیں کرتا ہے تجارت میں دھوکے دیتا ہے دن بھر میں یہ سارے گنا کر رہا ہے یہ اپ جب ہوگا یہ جب جمع ہوگا تو دو چار نیکیاں سبحان اللہ الحمدللہ للہ بول رہا ہے باقی ساری گناہ گناہ اس کی زندگی میں ہیں اب بتائیے جب تلے گا قیامت کے دن یہ ٹوٹل اس کا اکاؤنٹ کیا ہوگا پھر اور توبہ بھی نہیں کرتا ہے توبہ بھی نہیں کرتا. بہت سارے لوگ تو اتنے بیزی ہوتے بیچارے توبہ بھی نہیں کرتے اتنا بزی یہ قیامت کے دن معلوم پڑے گا کتنا بزی تھا وہاں بزی ہو جائے گا پھر وہ میں آدمی کو چاہیے اللہ سے توبہ کرے اپنی زندگی کا محاسبہ کرے میں کہاں جا رہا ہوں میں میں زندگی کا مقصد کیا ہے میں کیا کر رہا ہوں میرا دن کس چیز میں گزرتا ہے میں اللہ کے کتنے حکم پورے کرتا ہوں کتنے توڑتا ہوں اپنا حساب کرے ہم ساری چیزوں کا حساب کرتے ایک بچے کو آپ پچاس روپے دے کے بھیجیں آنے کے بعد آپ حساب کرو گے تو نے کیا لایا کتنا پیسہ تیرے ہاتھ میں ہے کتنا خرچ کیا تھی پاکٹ منی کا حساب رکھتا ہے باپ جو اللہ نے وقت دیا اس کا حساب کدھر ہے اپنا حساب کرے میرا آج دن کن چیزوں میں گیا میں نے کیا کیا, کیا نہیں کیا کیا کرنا چاہیے تھا کیا نہیں کیا اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے یا اوین امن اللہ ونگ الفس مت ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو تم میں سے ہر ایک دیکھ لے کہ اس نے اپنے کل کے لیے کیا آگے بھیجا ہے و تق اللہ اللہ سے ڈرو ان اللہ خبر اللہ کو خوب خبر ہے تم کیا کرتے ہو اللہ کو تمہارے امال کی خبر ہے تو آدمی اپنے امال کا محاسبہ کرے کہ میں دن بھر میں کیا عمل کرتا ہوں اس کا خود حساب کرے اور اگر غلط کام ہے تو کل نہیں کروں گا اس کا اس کا عزم کرے اگر کچھ کام چھوٹا ہے تو ضرور کروں گا اس کے بعد سے ضرور کروں گا اس کا, اس کا عزم کرے یہ ڈیلی ہمارا اکاؤنٹ چیکنگ ہونا چاہیے اس کو محاسبہ کہتے ہیں جو, جو بزنس مین اپنا حساب کتاب نہیں کرتا ہے اس کو معلوم نہیں پڑتا ہے وہ پروفیٹ میں کے لاؤس میں ایک دن اس کا بزنس چوپٹ ہو جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس حدیث کو یاد رکھیے آپ فرماتے ہیں من ارا علم فلیم درما جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ وہ دیکھے کہ اس کے لیے اللہ کے پاس کیا ہے اس کے لیے اللہ کے پاس کیا ہے وہ دیکھنا چاہتا ہے وہ یہ بھی دیکھ لے کہ اس کے خود کے پاس اللہ کے لیے کیا ہے ہم چاہتے اللہ ہم کو یہ دے جنت دے دنیا میں رزق دے اس دے برکت دے رحمت دے مغفرت دے سب دے اللہ کے پاس ہمارے لیے کیا ہے دیکھنا ہے پہلے یہ تو دیکھ لو کہ تمہارے پاس اللہ کے لیے کیا ہے تم اللہ کی بارگاہ میں کیا پیش کرنا چاہتے ہو تمہارے پاس کچھ ایسا ہے جو اللہ کے ہاں پیش کیے جانے لائق ہوں ایسی زندگی ہے ایسی نیکی ہے جو اللہ کے ہاں قابل قبول ہو سکے جو چاہتا ہے دیکھے اللہ کے پاس کیا ہے وہ یہ دیکھ لے اس کے پاس کیا ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اس کو امام ادار کتنی نے الافراد میں ذکر کیا ہے اور شیخ البانی نے اس کو حسن کہا ہے تو آدمی اپنا محاسبہ کرے اپنے اعمال کا جائزہ لے نمبر پانچ نیک صحبت آدمی اختیار کرے صحبت کا بھی اعمال پر اثر ہوتا ہے بے نمازیوں کے ساتھ آپ بیٹھیں گے ان کے ساتھ نماز گپ شپ میں ضائع کر دیں گے نمازیوں کے ساتھ بیٹھیں گے آپ کو نماز کو وہ بھی جائیں گے لے جائیں گے جھوٹ بولنے والے دھوکہ دینے والے گالی دینے والوں کے بیچ میں بیٹھو گے آپ کی بھی زبان ان کے ساتھ چلنے لگے گی تو جیسے جیسی صحبت ہوتی ہے جیسی سنگت ویسی رنگت آدمی صحبت کا اثر لیتا ہے اللہ کے نبی صلاح فرماتے ہیں مت الجلی سے مت القار اچھے جلیس کی مثال ساتھی کی مثال اطار کی طرح ہے اتر والے کی طرح ہے اگر وہ تم کو اپنا اتر نہ بھی دے تو اس کی خوشبو سے تم کو راحت ملتی رہے گی اس کو امام ابو داود نے روایت کیا ہے کہ ایک آدمی اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے ان کے ساتھ رہ کر یہ بھی عمل کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے بے عمل برے بد کردار لوگوں کے ساتھ بیٹھے گا ان کی صفات بھی اس میں آئیں گی تو اچھی صحبت اختیار کرے دین دار لوگوں کے ساتھ اٹھے بیٹھے عمل کرنا آسان ہوتا ہے نمبر 6 آدمی کو چاہیے کہ ساری کوششوں کے ساتھ اللہ تعالی سے دعا بھی کرے عمل کی توفیق کے لیے ایک روایت ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں دخل علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم و انلی واجہ ف ابتا کہتی کہ میں اللہ کے نبی صلی سے میرے, میرے ہاں تشریف لائے اور میں نماز پڑھ رہی تھی نفل نماز پڑھ رہی تھی یا جو بھی نماز تھی اور آپ کو کچھ ضرورت تھی حتائشہ سے کچھ کام تھا تو آپ نے طلب کیا لیکن نماز کی وجہ سے میں, میں نے دیری کی فبتا اتو میں نے تاخیر کی قالا یا عائشہ علئے کی بھی جم الجوا آپ نے کہا اے عائشہ نماز میں دعا کر رہی تھی کہا کہ اے عائشہ تو ایسی دعاؤں کا اہتمام کر جو جامع مختصر دعا ہو ایسی دعا جو ساری چیزوں کو لیے ہو اور تھوڑے الفاظ میں سب مل جائے تھوڑے الفاظ میں سب مل جائے فلم رسول اللہ وما جم الجوا میں ہو جب میں نماز سے ہوئی تو میں نے کہا اللہ کے رسول جامع اور مجمل مختصر دعائیں کون سی ہیں ایسی کیا دعائیں جو مانگنا چاہیے کالا قولی آپ نے دعا سکھائی دیکھیے کیسی دعا ہے آپ نے کہا کولی اللہ انی کا من الخیر کلی اے اللہ میں تجھ سے خیر مانگتا ہوں میں تجھ سے خیر مانگتا ہوں سب کی سب خیر ہے آجیلی ہی وہ آجیلی ہی وہ خیر جو جلدی ملنے والی ہو جو دیر سے ملنے والی ہو ساری خیر مجھ کو عطا کر ماں عالم تم انعالم عالم چاہے مجھ کو اس خیر کا علم ہو یا مجھ کو علم نہ ہو سب کچھ مجھ کو دے دے ہر بھلائی دے دے جلدی والی بھی دے دیر سے ملنے والی بھی دے اور مجھ کو اگر وہ معلوم ہے خیر ہے وہ بھی دے نہیں معلوم ہے خیر ہے وہ بھی مجھ کو دے دے اور وہ ادبی کا مین شرری کل ہی اور وہ آجلی اور اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں ہر شر سے ہر برائی سے چاہے وہ جلد والی ہو یا دیر والی ہو مالم تمن ہو اعلم ایسا شر بھی جو میں جانتا ہوں مجھ کو اس سے بچا اور ایسا شر بھی جو نہیں جانتا اس سے بھی بچا وہ من قلین او عمل اے اللہ میں تو سے جنت کا سوال کرتا ہوں میں جنت مانگتا ہوں اور ہر ایسی چیز جو قول و عمل کے اعتبار سے جنت سے قریب کرنے والی ہو اے اللہ ایسے قول کی توفیق دے جو جنت سے قریب کرے ایسے عمل کی توفیق دے جو جنت سے قریب کرے وہ اسلوکا وہ اعدبی کا مناری ما کربا من قول او عمل اور اے اللہ میں جہنم سے پناہ مانگتا ہوں تیری اور ایسے تمام اقوال و امال سے جو آدمی کو جہنم میں لے جائیں یا اس کے قریب کرے وہ اسلو کا مماثل کبھی محمد علیہ وسلم الا محمد صلی اللہ علیہ, وسلم اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ تس سے مانگا ہے وہ سب مجھ کو دے دے اور وہ ادبی کام محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور الا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جن برائیوں سے تیری پناہ مانگی ہے ان ساری برائیوں سے مجھ کو بچا قدیم ان قدا ان فجائلا رشدن اور اے اللہ جو بھی فیصلہ تو میری زندگی کے بارے میں کرے تکلیف راحت غم خوشی جو بھی فیصلہ تو میرے بارے میں کرے اے اللہ اس کا انجام بھلائی ہی رکھ اس کا انجام کیا کر رشت اس کا انجام ہدایت اور خیر کر دے کیونکہ تکلیف بھی آدمی پر آتی ہے تکلیف میں آدمی بعض اوقات گمراہ ہو جاتا ہے کبھی راحت آدمی پر راحت میں آدمی سرکش ہو جاتا ہے تو اللہ جو بھی فیصلہ تو میرے بارے میں کر انجام بھلائی رکھنا اس کا انجام اس کا اچھا ہی رکھنا اس حدیث کو امام البخاری نے اپنی کتاب الادب المفرد میں اس کو ذکر کیا ہے اور احمد میں بھی موجود ہے اور یہ صحیح روایت ہے تو آدمی اللہ سے دعا کرے یہاں پہ دعا میں دیکھیے کہ اللہ اس جنت کربا میں تج سے جنت مانگتا ہوں بس نہیں اے جنت میں لے جانے والے اقوال اور اعمال کی بھی توفیق دیں یعنی آدمی کو اللہ سے عمل بھی مانگنا چاہیے ہم ڈائریکٹ جنت مانگتے ہیں، ٹھیک ہے لیکن آدمی نبی صلیم کا طریقہ کیا ہے کہ اللہ ان امال کی توفیق دے جو جنت میں لے جاتے ہیں کیونکہ اللہ کا قاعدہ ہے کہ جنت ملے گی کیسے جزا امبا کانو یا ملول جنت بدلا ہے امال کا اللہ تعالیٰ ہم کو عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائے اور قرآن و سنت کا علم حاصل کرنے اور اس علم کے مطابق بننے کی ہم سب کو توفیقدہ فرمائے اقوب رقول فی الحلہ علی و رکم